الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسن إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغل الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفثه ونفثه من الشيطان الرجيم إن الله لا يغفر أن يشارك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقاء قالوا وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والزحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الرباء والتوليام الزهر فل مخ سنا تلو فلات امینات بخاری الحدود محترم بزرگان دین نوجوان ساتھیوں کم عمر بچوں آواز پر لبیک کہنے والی ماں اور بہنوں اب کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو یہاں اس اہم موضوع پر لب کشائی کہنے کا اور آپ لوگوں کو اس موضوع پر سننے کا موقع فراہم کیا ہے ہمیں جو موضوع دیا گیا ہے آج اس کا عنوان ہے اس موضوع ہے وہ موضوع ہے شرک کے نقصانات تو سب سے پہلے میں نے اپنے موضوع کو عنوان کو تقسیم کیا ہے کچھ چیزوں پر پہلے انشاءاللہ بتایا جائے گا کہ شرک کا مقوم شرک کس کو کہتے ہیں اور توحید کس کو کہتے ہیں اس کے بعد پھر شرک کے میں بتائی جائے گی اس کی شکلیں بتائی جائیں گی پھر شرک کی قباعت کیا ہے اس میں مختصر روشیں ڈالی جائے گی پھر اصل موضوع پر ہم آئیں گے شرک کے نقصانات اس کو ہم نے تقسیم کیا ہے نقصانات دنیا میں نقصانات آخرت میں پھر دنیا میں نقصانات اس کو بھی دو قسموں میں ہم نے تقسیم کیا ہے ایک نقصان انقرادی زندگی پر اور رہا نقصان اجتماعی زندگی پر تو انشاءاللہ شاء چلیے شروع کرتے ہیں ہم سب سے پہلے شرک کس کو کہتے ہیں شرک یہ توحید کا اپوزٹ ہے اس کا لطباب ہے توحید کس کو کہتے ہیں پہلے توحید کو سمجھ لیں گے تو شرک کو باقاعدہ سمجھ لیا جائے گا توحید کہتے ہیں صرف اللہ کو صرف لفظ صرف پائے گا صرف اللہ کو خالق کائنات مالک الملک رازق اور مدبدر الامور تمام معاملات میں تدبیر کرنے والا مدبر الامور تصور کرنا خالق کائنات رازق مالک الملک اور مدبد الامور یہ تصور کرنا اس کے بعد تمام عبادات کی جتنی قسمیں ہیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا اللہ تعالی کے لیے کرنا اس کے اصما و صفات کو یکتا ماننا یہ ہے توحید توحفیق کس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اور صرف اور صرف خالق کائنات کائنات کو پیدا کرنے والا مالک الملک مالک ہے تمام جتنی بھی دنیا میں دنیا اور آسمان کا مالک ہے اللہ تعالی راز رزق بھی دینے والا ہے اور مدثر الامور پورے معاملات کی تدبیر کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے یہ تصور کرنا اور عبادات کی جتنی قسمیں ہیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرنا اس کے اصنا و صفات کو یکتا ماننا یہ ہے توحرید اب شر کس کو کہہ رہے ہیں خالد کائنات کسی اور کو ماننا یا کسی اور کو بھی ماننا ایک ہوتا ہے صرف کسی اور کو ماننا ایک ہوتا ہے کسی اور کو, ماننا کسی اور کو بھی ماننا ای یا کا نہ ابود وہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مانگتے ہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ کو خالبات خالب کائنات مالک کو ملک مان ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں فلاں کی بھی عبادت کرتے ہیں یہ ہو گیا شرک پھر ربو اللہ تعالی کو رب ماننے میں شرک کرنا اور عبادت کسی اور کے لیے کرنا سجدا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور رکو اللہ تعالی کے لیے ہے قیام اللہ تعالی کے لیے ہے ہاتھ اٹھانا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ماتھا ٹیکنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے وہ عبادتوں کی آسان میں سے کوئی ایک قسم کوئی ایک قسم کسی اور کو ماننا یا کسی اور کے لیے بھی کرنا یہ ہو گیا توحید شرکے شرک فل الو یعنی توحید الوڈیے تو کوئی شرک عبادت ہم اللہ تعالی کی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے یہاں مسجد میں کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں روکو کر رہے ہیں سجدا کر رہے ہیں خوش اللہ تعالیٰ پر بھروسہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا انجا جی یہ سب تمام چیزیں کس کے لیے ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے اب یہاں چھوڑ کر کے ماتھا ٹیکا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے بھی اور وہاں باہر جا کے دوسروں کے لیے بھی ٹیکا جا رہا ہے جی خوف اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہے امید اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالی کے ساتھ جڑی ہے جی کسی اور سے امید ماننا کسی اور کے ساتھ امید ماننا کسی اور سے ڈرنا غائبانہ غائبانہ طور پر کسی اور سے ڈرنا یہ ہے شرک فلوبیا اسی طریقے سے اسما و صفات کو ایکتا ماننا شرک کیا ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرنا سر اسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے مستقی ہے عرش پر انکار کرنا نہیں ہے اللہ تعالیٰ بیٹھا ہوا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا پیر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا وجہ لفظ وجہ ہے وج ربی کا جی اللہ تعالیٰ کا وجہ نہیں ہے یہ اسما و صفات میں شرک یا پھر اللہ تعالیٰ جتنے اسما کا ذکر کیا ہے صفات کا ذکر کیا ہے اس کو ان صفات کو مخلوق سے تشبیح لینا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے تو ہمارے ہاتھ کی طرح اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے ناؤز بلہ شرک ہو گیا اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے ہم جیسے بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ بیٹھا ہوگا ایسا بیٹھا ہوگا ڈالا ہوگا یا پھیلا کے بیٹھا ہوگا یا پھر مخلوق کی صفات کو اللہ تعالی کے لیے متصف کرنا اللہ کا بیٹا ہے مخلوق جیسا بیٹا ہوتا ہے اللہ کا بیٹا ہے نواز بلّہ اللہ کے ابا ہے اللہ کے بھائی ہے اللہ کے بہن ہیں جی یہ ہو گیا توحرید فل شرک فل اسماعی و صفا شرک فل اسماعی و صفا اللہ تعالیٰ نے کہا ہمیں توحید میں ہاتھ ہے ہاتھ ہے بس ہے یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے ہاتھ کیسا ہے کیوں ہے کدھر ہوگا کیسا ہوگا یہ خلل ہوگا ہو پھر شیخے بھٹک جائیں گے یہاں سے بھٹک جائیں اللہ تعالی نے کہا وہ آج پر بیٹھا ہوا ہے کیسا بیٹھا ہوا ہے کیوں بیٹھا ہوا ہے کب جاتا ہے کیسے چلتا ہے اسے ہم کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے یہ سب چیزیں ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے امام مالک رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں التفا ام استیوہ, یعنی عرش پر کیسا مستقوی ہے معلوم وہ کہیں تو مجبور کیسے بیٹھا ہے مجبور ہے صرف پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ کرنا ہے کیسا بیٹھا ہے کیسا آیا یہ بزاخت اس چیز کو ذہن میں رکھیں تو معلوم ہو گیا تو کہتے ہیں اور شرک کسے کہتے ہیں شیر کی دو کس ہیں ایک شرک اکبر اور شرک ازبر شرک اکبر جیسا کہ ہم نے ذکر کیا یہ جو اب تین چیزیں ذکر کی ہم نے شرک فی الویا شرک فی رحویا شرک فی اسما ہوئی وہ یہ ہو گئی شرک اکبر شرک اصغر کس کو بہتر یہ غیر اللہ کی قسم کھانا کئی کو تصدیق کرتے ہوئے ان کے پاس جانا فال نکالنا جی فال نکالنا طرح طرح کے طریقے نکالنا فال کے طریقے یہ سب ہیں شرک اصغر کی اقسام اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں شرک کی کباہٹ کیا ہے شرک کی کباہٹ کیا ہے شرک گناہوں میں سب سے بڑا سردار ہے. گناہوں میں شرک سب سے بڑا پورے گناہوں کا سردار ہے جیسا کہ اللہ کے رسول رسو نے فرمایا اس طرح کو سردار میں ہوگی ساؤ سات خطرناک چیزیں ختم کر دینے والی چیزوں سے بچ کے رہنا وہ کیا ہے اشرک و سب سے پہلے جو فہرست میں آئی کیا ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا دوسری چیز جادو تیسری چیز قسم نفسی بغیر الحق بغیر حق سے کسی کو پسند کرنا چوتھی چیز یتیم کا مال کھانا پانچویں چیز سود کو کھانا چھٹی چیز جنگ کے میدان میں منہ موڑ کے بھاگ جانا ساتویں چیز ن عورت پر الزام لگانا تہمت لگانا اس میں سہر تحرست جو اللہ کے رسول اخصوص نے ذکر کیے ہیں وہ کیا ہے اشر کو اس کے بعد یہاں پر پھر وہ شہر کا ذکر کیا گیا تاکہ جو ہے سحر بھی اسی کی میں سے آ جاتی ہے شرک کی قسموں میں سے ایک قسم آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا شر کے تعلق سے ان لظلم بہت بڑا ظلم ہے کیسے شرک بہت بڑا ظلم ہے سب سے پہلے ظلم کس کو کہتے ہیں اگر ہم ظلم ظلم کی تاریخ کو سمجھ لیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے ظلم کی تاریخ کیا ہے ظلم کہتے ہیں وہ گور شی ای محل ہی وہ شی ای محل کسی چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا یہ کیا ہے یہ صحیح ہے کسی چیز کو اس کی جگہ سے چھوڑ کر کے دوسری جگہ میں رکھنا یہ ظلم ہے ایک چیز کا ایک مقام ہے جی اس مقام سے ہٹا کر کے اس مکان سے نکال کر کے دوسرے مکان پہ رکھ دینا یہ ظلم ہے مثال کے طور پر چپل ہے کہاں پہنا جائے گا پیروں میں پہنے گا پہنے گا نہیں پہنے اگر کوئی کان میں لٹکا لیا تو جی کان میں لٹکا لیا اگر کوئی چپل, کوئی چپل یا کوئی چپل کا ہار بنا کے گلے میں ڈال دیا تو یہ ظلم گھوڑا ظلم ہے یہ جی اسی طریقے سے ٹوپی ہے سرپر یا پیر میں لگا لیا اس ظلم نے اس کے ساتھ ٹوسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو وہ جو روز شریف کی غیر محلی ہی اس چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر کے رکھ دینا یہ ماتھا ہے کس کو ٹیکنے کے لیے اللہ کو ٹیکنے کے لگی اللہ کو ٹیکنا ہے یہ ماتھا جی سجدہ اللہ کے لیے کرنا ہے یہ رکو ہے اس کے لیے کرنا ہے اللہ تعالی کے لیے کرنا ہے. یہ اعضاء ہیں جسم کے اعضاء ہیں حرکت میں اگر لانا ہے نماز میں کس کے لیے لانا ہے اللہ کے لیے لانا ہے اگر اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے سامنے ماتھا دیکھ رہے ہیں ظلم ہو گیا جی اور یہ ظلم یہ ظلم عبادت کا ظلم ان نشر کا ظلم بہت بڑا ظلم ہے بات واضح ہو گئی بات واضح ہو گئی اس کی قباہت میں اس کی مثال اللہ تبار تعالیٰ شر کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں یا اللہ, اللہ, اللہ تعالیٰ بہت اچھی مثال ہے غور کرنے کی بات ہے عقل کو دوڑانے کی بات ہے سمجھنے کی بات ہے اللہ فرماتے ہیں اے لوگوں تم کو ایک مثال بیان کی جا رہی ہے غور سنو یا ایک مثال بتائی جا رہی ہے دوسروں کی عبادت کرتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کی عبادت سے کیا کرتے ہیں, کی ہیں. ہیں؟ شرط کرتے ہیں ان الَّذِينَ اللہ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کی عبادت کرتے ہیں لو کو دبا دو لمبی جیسا ایک مکھھی بھی پیدا نہیں کر سکتے و لمبی جیسا مارولہ پورے مارو جمع ہو جائے سو جی جتنے دیوتا ہے جتنے جس, جس جس کی پوجا کی جاتی ہے جس جس کے لیے سر جھکایا جاتا ہے سب کو جمع کر دے ایک مکھھی پیدا کرنے کے لیے بلد. لئی فلو پورے دبا دیں وہ ہو جائے ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے वही दुबा तुश मक्खी पैदा करने की दूर की बात वहीबा शायस् मक्खी अगर आके बैठ भी गई जी पुथलों के ऊपर बैठ गई कबरों के ऊपर बैठ गई जी वुमदुबा सही अल अगर आके मक्खी बैठ गई लास्तन के दोन हटा भी नहीं सकते उसकी ताकत नहीं है हजरत इब्राहिम क्या किए तलवार लगे हाँ कहा मक्खी हटाने की ताकत नहीं ले मक्खी हटा गर्दने कुछ कर सके नहीं कर सके समझाने के लिए बड़े बुध के हाथ में तलवार फमा दी देखो भाई बड़े बुध से पूछो जिसको तुम पूछते हैं पूछो पूछो क्या हो रहा मामला मालूम था मालूम था ये बात करने वाला नहीं है जी تو یہ ہے شرک کی اتنی گھٹیا مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ ایک مچھی تک پیدا نہیں کر سکتے اور مکھی اگر آ کے اوپر بیٹھ جائے اس کو ہٹا نہیں سکتے بڑوں طالب اور مطلب وہ تو وہ, وہ شریر کب چھوڑو کہ جو شرک کر رہا ہے پاگل اس کا کیا ہوگا انجام یہ طالب اور مطلوب شرک کرنے والا نہیں اور جس پہ شرک کیا جائے دونوں کمزور ہیں دونوں کمزور ہیں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بہت اچھی مثال دے رہے सिर की बहुत अच्छी मिसाल देते हैं कि एक आदमी है समुद्र में डूब रहा है होते मार रहा है जी समुंदर में डूब रहा है होते मार रहा है किससे कहेगा बचाने के लिए जो बाहर खड़ा है उससे कहेगा ना बचाने मुझे उसके साथ एक और होते मार रहा है उससे कह रहा है मुझे बचा ले मुझे बता ले मुझे बता ले क्या बात हो गई और एक سے وہ بھی ایک, وہ وہ ایک, ایک سوکھا تالاب ہے لیک ہے سوکھا اور یہاں پر سمندر ہے سمندر جھاگ کے برابر جی موجے مار رہا ہے اپنی اور پاگل پیسا جو ہے پیس، اپنی پیاس بجانے کے لیے یہاں پر لیک کے پاس سوکھے تالاب کے پاس جا رہا ہے والمطلوب یہ پہلے شریک بھی کمزور ہے اور جس کی جو شرک کر رہا ہے وہ بھی کمزور ہے تو یہ ہو گئی شرک کی قباحت مثالوں کے ذریعے قرآن مجید کے ذریعے اور حدیث کے ذریعے ابھی چاہیے ہم ایک مسئلہ جانتے ہیں یہ جان لیں کہ جب شرک ایک بے بنیاد چیز ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے غلط چیز ہے اس کے باوجود بھی اس وقت سے لے کر کے آج تک بھی شرک کیوں باقی ہے ایک سوال پیدا ہو سکتا نا شرک پتا ہے کہ بے بنیاد چیز ہے کوئی دلیل نہیں ہے کرتے جا رہے کرتے جا رہے کرتے جا رہے اس کے باوجود حضرت علیہ السلام اس دور سے شروع ہوا تھا جی درمیان میں تب تب روکتا گیا آج تک بھی آج تک بھی یہ شرک ہے کچھ نہ کچھ کیا وجہ ہے یہ بے بنیاد چیز باقی رہنے کی تو اس کے دو اسباب ہیں اس میں سب سے پہلی چیز مذہب کو اکل کے دائرے میں رکھ کر نہیں دیکھا جاتا مذہب کو شریعت کو یا جس دین پر ہے جس شرک پر ہے تھوڑا عقل کے دائرے میں رکھ کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے بڑے بڑے سائنٹسٹ بن جاتے ہیں بڑے بڑے جی ڈاکٹر بن جاتے ہیں انجینئر بن جاتے ہیں یہاں دین کے معاملے میں کمزور ہے ماتھا جا کے دوسروں کو دیکھتے ہیں जी इतने बड़े डॉक्टर थोड़ा आतंक ले रहा है दौड़ा है थोड़ा आतंक जी दूसरे मामला में आदात में अपने, अपने कल्चर में नया कल्चर अपनाते हैं नया कल्चर अपनाते हैं अरे पहले के दौर में कुछ जो लिबास पहना जाता था, था क्या आज वही लिबास पहना जाता है पहले के दौर में जो रजा खाई जाती थी क्या वही रजा खाई जाती है कल्चर बता हुआ है कल्चर के हिसाब सेटअप होना अरे दिन में थोड़ा आकल को दे रहा है اکل کو دوڑا ہے دوڑنا آپ آنا جیسے باپ سنا کو دیکھے بس وہ کرے بول دیا ہاں وہاں جا کے آپ کو سر ٹیک کے ہے ضرور ابا بول دیے چلے گئے تھوڑی عقل لگانا عقل دوڑانے کی ضرورت ہے تو سب سے پہلی وجہ ہے مذہب کو عقل کے دائرے سے نہیں دیکھتے یہ ایک وجہ ہے دوسری وجہ اپنی تہذیب کو باقی رکھنے کے لیے اپنے کلچر کو باقی رکھنے کے لیے یہ دو ایسے وجہ ہیں جس کی وجہ سے آج تک بھی شرک ویسے کا ویسا لوگوں میں باقی ہے تو چلیے اب ہم آتے ہیں شرک کے نقصانات کیا ہے اپنے اصل موضوع پر آتے ہیں شرک کا مخون سمجھ لیے اقسام سمجھ لیے اس کی شکلیں سمجھ لیے اور اس کی قباہٹ بھی سمجھ لیے اور یہ مسئلہ بھی جان لے کہ کی شرک کیوں باقی ہے اس دنیا میں ابھی آتے ہیں شرک کے نقصانات میں نے جیسا کہ کہا اس کو میں نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے نقصانات آخرت میں نقصانات دنیا میں پھر دنیا میں میں نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے ایک انقرادی زندگی پر اور اجتماعی زندگی پر تو دیکھتے ہیں کہ آخرت میں کیا نقصان ہے بہت دلیلیں اس کو صرف ایک ہی نقصان میں ذکر کروں گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اللہ کا مادہ نکل گئی او میشر بل تقاد اطمنابا اللہ تعالیٰ سب چیزیں معاف کر سکتا ہے کیا کے لیے سوائے شرک کے اگر شرک کیا ہے توبہ نہیں کیا اپنی زندگی میں توبہ نہیں کیا کلمہ شہادت پڑا بو پڑا جیسے جو اس کے جو اس کے ارکان ہے جو اس کے حقوق ہے اس کے برابر کلمہ شہادت کا اقرار نہیں کیا ہے بس زبانی اقرار کیا تل قیامت اس سے باوجود بھی شرک رہا اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا مشرک ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہے گا مشرق البتہ اگر کوئی مواقع ہے مواقب ہے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مواقف ضرور اگر جمج جائے گا اگر وہ گناہ کیا ہے تو وہ گناہ بھگتنے کے بعد ظلم کیا ہے اس کا گناہ بھگتنے کے بعد وہ جو عذابات ہیں وہ عذابات جانے کے بعد آخر میں جائے گا ضرور جائے گا جنت جائے گا, گا. مواقف مشرق اگر ہے جنت ہرگز با ہرگز اگر شرک کیا ہے توبہ نے کیا ہے ہرگز با ہرگز جنت میں نہیں جائے گا یہ آخرت کا نقصان ہے اللہ تعالیٰ اس جہنم کو کئی نام سے یاد کیا ہے کہ ایسی جہنم جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے ایسے آغابات ہوں گے اگلی میں سب ہم دیکھتے ہیں سنتے ہوئے آ رہے ہیں چلیے ایک ہی نقصان یاد رکھے آخرت میں کہ وہ زندگی میں جنت میں نہیں جائے گا بلکہ جو ہے جہنم میں ہمیشہ رہے گا اب دنیا میں اس کے نقصانات کیا ہیں سب سے پہلی چیز اگر کسی کے اندر شرک آ جائے دوسری عبادتیں کرتا ہے جی قرآن کی تلاوت کرتا ہے ماشاءاللہ نمازیں پڑھتا ہے نمازوں بھی ادا کر رہا ہے دوسرے جو عادات ہیں سب خیرات بھی کر رہا ہے سب اعمال کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جناب شرک بھی کر رہے ہیں نماز یہاں بھی پڑھ رہے ہیں جا کر کے ماتھے وہاں بھی ٹیک رہے ہیں اللہ سے بھی ڈر رہے ہیں دوسروں سے بھی ڈر رہے ہیں دوسروں سے سفارش کی امیدیں بات کر کے رکھے ہیں کہ فلاں ولی جو ہے ہماری سفارش کریں گے کل قیامت کے دن فلاں آدمی جو ہے فلاں بزرگ جو ہے ہمیں دیکھ لیں گے قیامت کے دن وہ سنبھال لیں گے ہمیں جی اگر کوئی شخص صرف کرتا ہے چاہے وہ اس کے اعمال کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ سب ضائع کر دے گا حقاق کہ محمد مجتبہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شرط لگا کر کے کہتے ہیں لئین نہ شرکتا لئی نہ شرکتا محمد اللہ کو اگر کم فر کیے لیا بتن نہ امل ہو تمہارے پورے امل برباد کر دیں گے اگر تم فر کیے تو پورے امال برباد کر دیں گے تو بھلا ہم کیا ہوں گے हम क्या मांगे यहां पर भी उम्मीद बांधे हुए हैं यहां पर भी उम्मीद बांधे हुए हैं क्या होगा हमारा आशा अंजाम क्या होगा पूरे अमाल बर्बाद कर बर्बाद कर देगा अल्लाह तुम्हारा बाराता जिसके अंदर नहीं है शीलका गई चाहे वो कितने ही अमाल करें समुद्र की झाक के बराबर ने कहा कर ले سب برباد کر دیے جائیں گے یہ شرک کا سب سے بڑا نقصان ہے حتٰ کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان انبیاء کے بارے میں فرمایا وہ لوگ اثر کو لہری تو آم مکان اگر وہ انبیاء ہے اس لیے امبیا جتنی امبیا دے اگر وہ بھی شرک کر دے تو ہم ان کی بھی برباد کر دیں انبیاء کو اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر نہیں بخش رہا ہے محمد مشتبہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی شرک لگا رہے ہیں اگر آپ بھی شرک کے تو اعمال برباد کر دیں گے تو بھلا ایک انسان ایک مسلمان جی عبادتیں کرتا ہے اتنی عبادتیں کرتا ہے شرک اگر آ جائے تو کیسے اعمال اس کے ضائع نہیں ہوئیں گے تو اس کے اعمال پہلا نقصان یہ ہے کہ مشرک کے اعمال کو برباد کر دیا جائے گا برباد کر دیا جائے گا دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ مشرک کے دل میں یہ دنیاوی نقصان بتانا ہوں میں کو دنیوی نقصان مشرق کے دل میں اللہ کی تعظیم ختم ہو جائے گی جو اللہ تعالی کے تعلق سے ایک مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے تعظیم اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے کتنا رحیم ہے کتنا رحمان ہے اللہ کی تعظیم ختم ہو جائے گی اور جو شریک ہے اس کی تعظیم بڑھ جائے گی دیکھ لیں آپ جی آپ دیکھ لیں احباب کو دیکھ لیں وہ احباب جو مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو برابر شیڈ کرتے ہیں اللہ کی تعظیم ان کے دلوں میں اتنی ہوتی نہیں ہوتی اللہ کی تعظیم ان کے دلوں میں اتنی نہیں ہوتی جتنی تعظیم جن کے سامنے جا کر کے غیر اللہ کے سامنے جا کر کے جھکتے ہیں جتنی تعظیم ان کی ہوتی ہے اللہ کی تعظیم نہیں ہوتی ان کے دلوں میں, میں آپ کو قرآن کے آیت پڑھ کر کے سنا دوں اللہ تبارک فرماتے ہیں فرماتے ہیں اللہ تبارک لوگوں میں سے جو لوگ ناس می اف تحید المند اللہ لوگوں میں سے جو لوگ اللہ کے علاوہ بھی محبود بنا دیے ہیں اللہ تعالیٰ کو بھی معبود مانتے مگر عدالت میں آپ کی بھی آپ کی بھی آ جاتا ہے شرین آ جاتی ہے اومن النا سے مید الدون اللہ یہ اندازے جو ہبو ہے اللہ وہ معبودوں کو بھی ایسے ہی چاہے گے جسے اللہ کو چاہتے ہیں مگر مومنوں کی مواحدوں کی مثال ایسے نہیں ہے والذین لدینہ آمنو جو ایمان لائے اشد جو حبل اللہ, اللہ تعالی سے بڑی سخت محبت ہوتی ہے اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس کی مثال دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب شروع واقعی ہے یہ حقیقت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جو نقصان بتایا اللہ کی تعظیم ختم ہو جاتی ہے غیر اللہ کی تعظیم بڑھ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ آیات پڑھ کے ان کو سنایا جائے اس کا ترجمہ سنایا جائے وحدہ صرف اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کے سنایا جائے سنتیں پڑھ کے سنایا جائے کہ حدیث میں یہ ہے قرآن میں یہ ہے عشم عزت اطمینان نہیں ہوتا چڑ چڑ آتے رہتی ارے یہ کیا کہہ رہے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا سوتے رہتے جی؟ اُن، ہمارے لیے نہیں, نہیں. جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو بات پلے میں نہیں پڑتی سمجھ میں نہیں آتی سنتے بھی نہیں ایک دم بزار سا محسوس کرتے الحمد للہ رب العالمین تمام تاریخیں صلی اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے ترجمہ کریں آپ نہیں سمجھی کچھ دوسرا بولو کیا کیا ہے ترجمہ وہ دوسرے علما چلے کچھ دوسرا بولو کچھ اچھا بولو کہانیاں بولو اس لیے بولو جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اندو نہیں سب شروع اگر اللہ کے اعلیٰ جی جو کتاب محدود کر لیتے ہیں بروس میں جو کتاب بروس میں محدود کر لیتے ہیں کستے ہیں کہانیاں ہیں پتا نہیں اس کی صنعت کہاں تک صحیح ہے کہاں تک ضعیف ہے سنا وہ کس سے یہ ایک بزرگ تھے وہ جا رہے تھے راستے میں راستے میں جا رہے تھے بس ان کو قرآن کا ایک ایک صفا مل گیا اٹھا کر کے آنکھ کو لگائے وہ شرابی بھی تھے وہ بھی تھے صرف اس کو آنکھ کو لگانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دیا مزہ آئے گا سبحان اللہ الحمد اللہ اللہ اکبر نارے تقدیر اللہ هو اکبر ایک بزرگ تھے ماشاءاللہ وہ کام کرتے تھے وہ کام کرتے تھے جنگل میں رہتے تھے کئی سالوں سے وضو تک بھی نہیں بنایا ماشاءاللہ بہت بہت عقیدت سے سنیں گے ارے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سرے ہلا رہیں گے سرے ہلاتے, ہلاتے وہی اللہ تعالیٰ کی آئے پڑھ کے سنائے سنت پڑھ کے سنائے پلے میں نہیں پڑے کی بات ہوگی بزار ہو جاتا ہے یہ مشرق کی مثال ہے ایک مشرق جس کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنائیں نہیں گھستی پلے میں نہیں پڑھتیں ذہن میں نہیں گھستی جھوٹے جھوٹے قصے سنائیے کس سے ذریع واقعات پوری عقیدت سے سنتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ للہ بولتے ہیں. تو یہ بہت بڑا نقصان ہے ایک مشرق کے لیے کہ اللہ تبار تعالیٰ کی تعظیم ختم ہو جاتی ہے اور غیر اللہ کی تعظیم بڑھ جاتی ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مشرکوں کو ایک لفظ نکالا ہے وہ لفظ واقعی پٹھوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انمل مشرقوں نجیس یقین مشرک گندے ہیں جی ایمان کی دولت جس کے اندر نہ آئے وہ گندے ہیں نجیز کی تشریح تفسیر بہت زیادہ ہے لمبی ہے یہ سمجھ لیں موٹا مانا یاد رکھیں اللہ تعالیٰ صاف کہہ دیا گندے ہیں مشرک ضروری ہے ایمان لانا ایمان نہیں ہے تو کلا وہ چاہے کتنا بھی خوبصورت ہو کتنا بھی سوٹ ووٹ میں آ جائے کیسا بھی ہو جائے غیر اللہ کے لیے اگر جھکتا ہے غیر اللہ کو مانتا ہے اللہ کو نہیں مانتا توحین جس کے اندر نہیں ہے وہ نفیس ہے گھر سے اس کا چہرہ اچھا ہو وہ عورت چاہے کتنی بھی خوبصورت ہو چاہے کیسی بھی ہو اس کے اندر توحید نہیں ہے مشرکہ ہے غیر اللہ کے لیے جھک ہے وہ گنتی ہے اس سے بہتر ایک مومنہ ہے ایک مومنہ ہے ایک غریب مومنہ ہے گرچہ اس کی شکل جمیل ہی نہ ہو خوبصورت ہی نہ ہو اللہ تبار تعالیٰ وہ بھی قرآن میں ذکر کر دیا گرچہ تم کو جو ہے مشرقہ عورتیں خوبصورت لگیں گی ایک دم تعجب میں ڈال دیں گی اتنی خوبصورت ہے اس سے بہتر ایک مومنہ ایک غلام ایک لونڈی اس سے بہت زیادہ بہتر ہے اور واقعی یہ مشرقہ جو خوبصورت ہوتے ہیں مشرقہ ہوتی ہیں وہ انہی لوگوں کو پسند آتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا توحید کی بنیاد پر بہت ہی کم لوگ پسند کرتے ہیں تو میرے بہت اللہ تعالیٰ نے کہا ان مشرقوں مشرق نجس ہیں گندے ہیں چوتھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ شرک تو کرتے ہیں شرک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بدگمانیاں رکھتے ہیں برا زن رکھتے ہیں برا زن رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل منافطین اللہ تعالیٰ کے بد رکھتے ہیں بد گمانے رکھتے ہیں کہاں سے گمان رکھیں گے صحیح گمان توکل کریں گے خوف کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے صحیح گمان رکھیں گے پورا گمان پورا گمان بند اکرا جو بھی اچھا دماغ ہے سب محبت پہ پھینک ہیں سب ان کے اوپر امیدیں ہیں یہ آئیں گے ہم کو بچائیں گے जी ये आएंगे दस्तगीर साहब हाथ पड़ के खींच लेंगे जहनम से हमारा जी फुला साहब आएंगे हमको जहनम से निकाल के जन्नत में रख लेंगे अब जब तक ये है कोई टेंशन नहीं दुनिया का मामला होता ना दुनिया का मामला होता है ना एक बादशाह के पास मिलना हो किसी एक के पास मिलना हो तो वजीर से मिलना होगा सिपाही से मिलना होगा फिर वजीर से फिर वहां तक उसको एक पांच खिलाओ उसको एक पांच खिलाओ उसको एक दस खिलाओ फिर वहां तक हमारे मिल गया एक मीटिंग का टाइम मिल गया दस मिनट पंद्रह मिनट का चलिए बातचीत हो गई ویسے اللہ اللہ کا معاملہ ہے بزرگ کے پاس جاؤ وہاں کچھ پانچ ہزار دو وہاں دس ہزار دو وہاں کچھ ٹیک دو لڈو بوندی بانٹ دو بس خلاف تعلق نہیں معاملہ معاملہ پورا یہ سنبھال لیں, لیں, لیں گے کہاں سے سمال لیں گے مطلوب وہ خود اپنا معاملہ نہیں سنبھالیں گے قیامت کے دن جا کر کے قیامت کے دن پکڑیں گے دامن ارے ہم آپ ہمیں بہتا دیتے آپ ہمیں بلا دیتے دن کی طرف اب ہمیں بچا لو میں خود یہاں بسا ہوا ہوں میں ہوتے میں سمندر میں ڈوب رہا ہوں میں تجھ کو کیسا بچاؤں گا سمندر میں میں خود ڈوب رہا ہوں تجھے کیسے بچاؤں گا تو میرے یار ایک مشرق جب شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بدگمانیاں گمانیاں آ جاتی ہیں اس کے دل میں یہ بہت بڑا نقصان ہے اسی طریقے سے مشرق کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے سوچنے سمجھنے بولے تو یہ مادی معاملہ نہیں بول رہا ہوں میں جی بہت بڑا بزنس مین ہوگا بہت بڑا پیسہ کمائے گا اور اس کے تعلق سے سننے ایک, ایک, ایک چیز ہمارے ذہن میں بار بار دوڑتی ہوگی ایک سوال کہ جب ہم واحد ہیں ہم مسلمان ہیں اللہ تعالی کی ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو ہم دنیا میں کیوں کمزور ہیں ہمیں مال کیوں نہیں مل رہا ہے کو دیکھیے جی اچھے پیمانے پر ہیں بڑے بڑے بزنس مین ہیں بڑی بڑی, بڑی بلڈنگ ہیں بہت اچھے خاطے سے رہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مکھی کے پر کے برابر کے کے پر کے بھی اگر یہ دنیا کی ویلو اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتی اس دنیا کی قدر اللہ تعالی کے پاس ہوتی ایک مشرک کو بھی ایک قطرہ پانی تک اللہ تعالی میسر نہیں کرتا تو اصل جو ہے وہ آخرت ہے جی کبھی ذہن میں شیطان ڈالے گا ایک بار تو پرت کے ساتھ کھیلے گا ارے یہ مشرک شرک کرتے ہوئے بھی اس کے باوجود دیکھ کتنا اچھا کتنا بڑی ڈھنگ ہے تو اسی گاڑیوں میں گھوم رہا ہے اب مسلمان ہے دیکھ تو دلا کے بھی کچھ بھی نہیں ملا بول ارے یہ دنیا کی قیمت یہ دنیا کی قیمت ایک پر کے برابر مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی اللہ تعالیٰ دنیا میں ایک مشرک کو بھی ایک کترہ ایک بوند پانی تک بھی میسر نہیں کرتا تو لہذا اس دنیا کی ویلو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے پاس اتنی زیادہ اتنی زیادہ زیادہ آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کی ویلو نہیں ہے اللہ تعالی کے پاس اور ایک مومن کو بھی یہی رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا ہمارے لیے قید خانہ ہے اب دنیا سجن جن یہ دنیا ہمارے لیے ایک قید خانہ ہے اصل جو زندگی ہماری ہوگی وہاں ہوگی زندگی ہماری اللہ تبارک مجھے اور آپ کو جنت الفردوس میں داخلہ فرمائے تو فرماتے ہیں جو نقصان میں نے بتایا اللہ تعالیٰ ان کی سمجھنے کی صلاحیت سوچنے کی صلاحیت ختم کر دے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل افغیر اللہ کُل افغیر اللہ کو ائل جاہر اللہ تعالیٰ جاہل کا کیا ہوا معاملہ یا آیت کا معاملہ کیا ہوا مشرقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دے گا کہ توحید بہت پھیل رہی ہے بھائی مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں کیا معاملہ ہے چلو کچھ کمپرومائز کر لیں گے ہاں کچھ سلح کر لیں گے آپس میں بات بھی آ کر اللہ کی رسم ایسا کر لیں گے کہ کچھ دن آپ ہمارے بابلوں کی بات کریں کچھ دن ہم اللہ کی بات کر لیں گے کمپرومائز ہو رہا ہے کمپرومائز ہو رہا ہے کہ کچھ دن ہم آپ کی اللہ کی بات کر لیں گے اور کچھ دن آپ ہمارے بتوں کی بات کر لو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دیکھیں سمجھنے سوچنے کی صلاحیت سمجھنے سوچنے کی سلاحیت کیا معاملہ ہے ہاں اپنی بیوی سے کہے گا نوز دلہ کوئی اپنی بیوی سے کہے گا نعوذ باللہ بڑی بات ہے سوچنے کی بات ہے گھر سے جملہ تھوڑا ٹف لگ رہا ہے کروا لگ رہا ہے معاف کرنا سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کچھ دن آپ ہمارے معاملوں کی بات کرنے کچھ دن ہم اللہ کی بات کریں گے کیا ہو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ غیر اللہ امرونی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہو کہ میں عبادت کروں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ دینی معاملے میں تو لہٰذا شرک سے بچے رہنا آگاہ رہنا اپنے مشرک بھائیوں کو بھی سمجھانا اسلام کی طرف لانا بہت بڑی چیز ہے چھٹی چیز اللہ تعالی ایک مشرک کے دل کو کمزور کر دیتا ہے اور اس کو بز دل بنا دیتا ہے ایک مشرک اللہ تعالیٰ اس کو بزدل بناتا ہے جیسے جیسے شرک کرتا ہے بزدل ہوتے ہوئے جائے کیسے بزدل دیکھیے جو شرک کر رہے ہیں احباب یہ دو ٹائپ کے ہیں مشرقی تو ایسے لوگ جو صرف مادہ پرت جو صرف مادہ پرت کچھ مانے ہی نہیں معبود معبود کچھ نہیں بس یہ دنیا آئی ہے یہ سب بےکار کی چیزیں ہیں یہ ہوائیں یا آسمانی بس ایسے ہی نیچرل نیچرل چیزیں ہیں یا ایسے ہی آ گئی جی نیچرل چیزیں ہیں تو لہذا مادہ پرست ہوتا ہے انسان جیسے ہی اس کے تجارت میں ہو اس کے مال میں ہو گھاٹا ہوتا ہے نقصان پہنچتا ہے جی دل کمزور کس سے امید باندھنے گا کس سے امید باندھنے گا جی اللہ تبارک و تعالی بز بنا دیتا ہے اس کا دل کس سے امید باندھنے گا مسلمان ہے مواحد ہے ایک مسلمان ہے مواحد ہے نقصان ہو رہا ہے اللہ کے کی رسو کیا فرمائے صبر کرنا ہے نعمتیں مل رہی ہیں کیا کرنا ہے شکر بدا لانا ہے نعمتیں مل رہی ہیں شکر بدا لانا ہے نقصان ہو رہا ہے صبر کرنا ہے یہی اللہ کے رسوسا مومن کا معاملہ کیا کچھ نصیب ہے بھائی مومن کا معاملہ کیا ہی خوش نصیب ہے ان اصابت خوش کر رہا جڑ رہا اگر اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے شکر بدالاتا ہے جی اللہ تعالیٰ نعمت نے نعمتیں دی اولاد جیسی نعمت دی صحت جیسی نعمت دی کار دیا گاڑی دیا بنگلہ دیا سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا تو ایسے حالت میں مومن شکر بدالاتا ہے تو معاملہ بہت زبردست ہو گیا ہے ہم بھی معاملہ فائدے میں آ گیا مومن نعمتیں ملی اس کا صحیح فائدہ اٹھا رہا ہے شکر بدال آ رہا ہے نعمت چینا اللہ والا آزما دیکھ کر آسماتا ہے نہیں دیکھ کر کیا آسماتا ہے نعمت ال چین لا رہی ہے اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے کا دروازہ نہیں پڑھاتا دوسرے کے پاس دامن نہیں کھولتا صبر کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے تو یہ امید کا معاملہ بہت فٹ ہے تو جو شخص مشرک ہے مادہ پرست ہے جب اسے نقصان ہو جائے دنیا میں نقصان مالے نقصان ہو جائے بس دل ہو جاتا ہے کس سے بڑا مہنگا امید نیچرل چیزیں نا نیچرل چیزیں جی یہ نیچرتی طور پر بن گیا ایسے ہی بن گیا کوئی نہیں ہے اس کو پالنے والا کیسے ہوگا دوسرا وہ مشرق جو مادہ پرت کے ساتھ ساتھ کچھ وہم غیر اللہ سے بھی باندھے رہتا ہے دیوتاؤں سے کچھ وہم باندھا رہتا ہے قبر میں سونے والوں کے ساتھ کچھ وہ باندھا رہتا ہے جی دوسروں کے ساتھ جو بڑے بڑے بزرگوں والیوں, جو بھی نام جس کو بھی جو بھی عقیدت رکھتا ہے امیدیں وہ ہم باندھ کر کے رکھتا ہے جب اس کو نقصان ہوتا ہے جی کس کے پاس جائے گا وہیں جائے گا وہ کیا کر سکیں گے وہی اس کے آوشک نے ایک مومن کا معاملہ جیسا کہ میں نے ذکر دیا۔ صبر کا معاملہ ہو رہا ہے شکر کا معاملہ ہو رہا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا آسان ہے شرک کے لیے کہ اللہ تبار تعالیٰ اس کو بزدل بنا دیتا ہے اور اسی طریقے سے شرک جس کے اندر آ گیا اس کے اندر اونچ نیچ کا تصور ہو جاتا ہے انسانوں میں ایک چھوٹے کو نچلے والے آدمی کو حقیر سمجھنے لگتا ہے اس کے مقابلے میں ایک توحید پرست یہ تصور نہیں ہوتا اللہ تعالی کیا فرمائے یا انا من ذکر و و شعوب انا انا اے لوگوں نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے پھر ہم نے سرے بنائے حضر و نصب بنایا لتا عارف ہوں تاکہ ایک دوسرے کو پہچانے اب اللہ تعالیٰ کے سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ اِنَّا تمہارے پاس جو, جو ہوگا اللہ تعالیٰ کے پاس اب خاطم جو تم میں سب سے زیادہ ڈرتا ہے چاہے وہ کالا ہو جائے یا گوڑا اللہ کے عربی اگر ہے سعودی عرب کا ہے عربی ہے اس پر جو ہے اجمی کی فضیلت نہیں ہے اجمی پر عربی کی فضیلت نہیں ہے سب آدم کے اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنایا گئے آئے کی بات حکیر جائے گا. سب انسان ہے سب انسان حکیم سمجھنے لگتا ہے آپ دیکھ لیں تاریخ کو اور آپ پڑلا کے دیکھ لیں گھما کے دیکھ لیں کہ گوروں نے کالوں پر کتنا ظلم کیا ہے جی تاریخ دیکھ لیں آپ گوروں نے کالوں پر کتنا ظلم किया है और इसी तरीके से یہ یہ آپ ویب پڑ لیں ویب دیکھ لیں کیسے کیسے قوانین لکھے گئے ہیں برہمی کے تعلق سے اور جو نچلا طبقہ ہے ہندوؤں میں ان کے تعلق سے کیسے کیسے قوانین ہیں رولس ہیں اور کتنا وہ ظلم کیے ہیں کتنا وہ ہے نچلے طبقے والوں कितना کتنا ظلم हैं ہیں کتنا حقیر سمجھے ہیں ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر برہمی ہے بڑے طبقہ والا ہے کون سے طبقے والا ہے جو نچلے طبقے والے کو حقیق اس کا مال بھی چھین سکتا ہے اس پر ظلم بھی کر اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی اس کو کیسے ہونا اسے مارا جاتا ہے اس کو پیٹا جاتا ہے ڈاکٹر امبیڈکر کے تعلق سے بھی نچلے تبقے کے تھے یہ بھی نچلے طبخے کے تھے کیسے کیسے کیسے کیسے ظلم ظلم ڈھائے ڈھائے تو ہاتھ جس کے اندر آ گیا اونچ نیچ کا تصور شروع ہو جاتا ہے دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں یہ بھی جو ہے ایک بہت بڑا نقصان ہے مشرق کے لیے اور ایک بہت بڑی اہم بات آ رہی ہے یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ آم گناہ کے تعلق سے ہوتا ہے اگر آم گناہ کے تعلق سے یہ معاملہ ہو تو شرکی کے تعلق سے کتنا کتنا بڑا معاملہ ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل اللہ خلو بہن سے مشرقوں کے تعلق سے فرمایا اللہ تعالیٰ کہ ان کے دلوں پر کالے جبے بیٹھ گئے ہیں جو کچھ وہ کر رہے ہیں گناہ کرتے جاتا ہے انسان گناہ کرتے جاتا ہے کالا دھبا کالا دھبا کالا دھبا شرک کرتے جا ہے کالا دھبا کالا دھبا کالا دھبا یہاں تک کہ گلاوتھی کر لیے کل لاد روانہ اللہ کو لوگ کالا دھبا بیٹھ جاتا ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے قیامت کے تو مشرک کا حال کیا ہوگا اسی طریقے سے جو شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس مشرک کے تعلق سے دوسروں کے دلوں میں نفرت پیدا کر دیتا ہے دوسری جو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں پوری مخلوق میں چاہے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق لے لیں شرند ہے پرند ہیں درخت ہے شجر ہے حجر ہے جیت سمندر ہے اس سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے دنیا کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ جو شرک کر رہا ہے جو اتنا بڑا گناہ کا گنا کا انجام دے رہا ہے تو اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی پوری مخلوق میں نفرت پیدا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اور واقعی ایک واحد توحید جس کے اندر ہے مشرق کو دیکھے گا بظاہر ہنسے گا بظاہر معاملہ طے کرے گا مگر ایک نفرت ہوتی ہے اس کے دل میں توحید پرست اگر ہے مشرق کو دیکھیں گا تو ایک نفرت رہے گی آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ رہے گا ٹارج کریں گے کتنا کمزور ہے کتنا بے بیوقوب انسان ہے نفرت پیدا جا کر کے گھر اللہ کے سامنے جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ڈھانچہ دیا اتنی بڑی نعمتیں دیا سب کو چھوڑ کر گہر اللہ کے سامنے ہے. نفرت پیدا کر دے گا اور وہ صرف توحید پرستوں کے دل میں رہے گا انہیں اسی طریقے سے یہ سب اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہے دوسری مخلوق انسانوں سے ہٹ کر کے وہ وقت ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہتی ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہتی ہیں مخلوق ان کے دلوں میں بھی نفرت پیدا ہو گئی صالحین میں سے وہ ذکر کرتے تھے کہ کبھی ان کو ایسے محسوس ہوتا کہ کچھ گناہ کیے ہیں کچھ گناہ کیے ہیں گنا سرزد ہو گیا ہے کوئی گناہ کا کام ہو جاتا تو جب گھر جاتے تو بیوی بی نافرمانی کرنا شروع کر دیتے تھے وہ خود ذکر کرتے ہیں بیوی بی نافرمانی کرنا شروع کر دیتی کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا سوار جو ہے سرکشی کرنے لگتی تھی گھوڑے پر بیٹھتے ہیں ان پر, ان پر بیٹھتے ہیں سرکشی کرنا شروع ہو جاتا تھا ایک تجربہ ہے یہ تجربہ ہے جب گناہ کا معاملہ یہ ہے جو شرف کرتا ہے مشرق اس کا انجام کیا ہو رہا ہے وہ حدوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے گی نفرت پیدا ہو جائے گی تو یہ بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نیکیوں سے محروم کر دیتا ہے کسے؟ مشرقوں کو نیکیوں سے محروم کر دیتا ہے دور کر دیتا ہے نعمتوں سے دور کر دیتا ہے اللہ اس کی تعالیٰ نعمتیں اس کی اصل نعمتوں سے اللہ تعالیٰ دور توحید بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے جی توحید کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ مشیقوں کو اس کی نعمتوں سے دور کر دیتا ہے نیکیوں سے محروم کر دیتا ہے اب جو صحابہ جو صحابہ جنگ احد میں شریک ہوئے کتنی بڑی فضیلت ہے جو صحابہ جنگ احد میں شریک ہوئے कितनी बड़ी फजिलत है क्या हुआ था जंगे उगज में मुसलमान निकले थे अल्लाह के दुर्षन अपनी फौज को लेकर के निकले साथ में कौन थे जी बोले सिर्फ सुने ना कुछ बोले आप लोग भी कौन थे साथ में और निकलते हो कौन थे और मुनाफीन थे जी रास्ते में बाद में धोखा देने निकले वो लोग مناسبین سے نکلے تھے ساتھ میں تو عبداللہ بن عبید بن سلول کیا کیا یہ مناسبوں کی عادت تھی بھائی یہ عادت تھی کہ جنگ کا معاملہ جب ہوتا تو پیٹ کے بھاگ کے آ جاتے تھے اور جب مالے گنمت حاصل کرنا ہوتا سب سے آگے کھڑے رہیں گے ہاں ہم ہیں لائیے ہم وہ کیے ہم یہ کہ اصل میں میری طبیعت خراب ہو گئی تھی وہ گھر میں معاملہ ہو گیا تھا اچانک سب سے پہلے لائن میں پہلے کھڑے ہو جائیں گے مالے گنج اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں بڑی بات ہے نقطہ ہے ان لدینہ طول جو لوگ تم میں سے احراف کر لیے منہ کے جنگ سے بھاگ گئے طول منکم یومن تقول جمہان جنگ کے دن جنگ کے دن جو منہ کے بھاگ کے آ بھڑکایا تھا با ما فسدو کس نے بھڑکایا جو کچھ مظاہر مومن کے سامنے آتے تھے مشرقوں کے پاس جا کے کہتے ہم ان کے ساتھ آپ کے ساتھ مذاق اڑاتے تھے جی با قسم یہ جو کرتوت کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ جو ہے جن سے ان کو جن سے بھگا گیا سل یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم کافی نقصان پہنچا دیں گے ہمارے جانے سے مسلمانوں کو کافی نقصان ہو جائے گا خود ان کا کھادا ہو رہا اتنی بڑی فضیلت سے محروم ہو گئے تھے جنگ اہر کی فضیلت تو مشرق جب شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو نیکیوں سے محروم کر لیتا محروم کر دیتا ہے شرک کی وجہ سے یہ ہو گئے انقرادی نقصان اور بھی کئی چیزیں آ سکتی ہیں وقت جو مجھے دیا گیا تھا وقت ساتھ نہیں دے گا اب ایک ایک نقصان ذکر کر کے میں انشاءاللہ شاء اپنی بات کو ختم کر دوں گا اور یاد رکھنا شرک اگر ہوتے رہا اسی طریقے سے امت میں اللہ تعالیٰ عذاب بھیج دے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ جتنوں کے ہم نے بھیجا ہے ان کو ہم نے ان کے گناہوں کے مطابق پکڑا ان کے گناہوں کے مطابق پکڑا باس کو پتھریں برسا کے مارے باپ کو زمین میں ڈھسا دیے قارون کو زمین میں ڈھسا دیے تھے باپ کو سمندر میں ڈبول دیے تھے جی اللہ باپ کی بستیاں الٹا کیے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب ذکر کر کے سورے غالب صورت اللہ عن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے گناہوں کے مطابق پکڑا یاد رکھیں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی بنو اسرائیل کی قوم کو پکڑا تھا عذاب دے جاتا کس وجہ سے نمت تخوت نسا جب ان کی عورتیں ایک فیشن اپنانا شروع کر لیے تھے کیا فیشن تھا سامنے چھوڑنے باندھتی تھی بنو اسرائیل نے منا تھا یہ چیز مناتی یہ چیز سامنے چونڈے باندھتی تھی حضرت رضاء نے ایکشن کر کے بتایا سامنے چونڈے بانتی تھی کون بنی اسرائیل کی عورتیں اللہ کا مانا تعالیٰ پورے بنی اسرائیل کو ختم کر دیا پورے بنی اسرائیل کو آباد دے دیا اللہ تعالیٰ کیوں یہ عورتیں ہے سب کو کیوں ختم کیا مرد ماتحت مردوں کے ماتحت میں ہوتے ہیں یا تو جو ہے اس عورت کا بھائی ہوتا ہے بہن کو نہیں روکا یا تو جو ہے باپ ہوتا ہے بیٹی کو نہیں روکا یا تو شہر ہوتا ہے بیوی کو نہیں روکا جس کی وجہ سے اللہ تبار تعلیم سب کو ختم کر دیا تھا اجتماعی نقصان ہوگا ہر ایک مسئلہ میں ذکر کر دوں گا اب مسئلہ یہ آئے گا کہ آج اس امت میں اتنے گناہ ہونے کے باوجود کون سے گنا نہیں ہے اس امت میں شرک نہیں ہے اس امت میں بے حساب ہے شرک کون سے کون سے گناہ ہیں جتنے جو پچھلے انبیاء کے قوموں کی گناہ ہی تھی آج اس امت میں پوری گنا ہی موجود ہیں لباقت نہیں ہے نہیں ہے لواقت کھلے عام ہے کھلے عام ہے دوسری انگریزوں کی کنٹریوں میں تو اس کی کھلے عام چھوٹ ہے اجازت ہے لواست شرک ہے لواقت ہے زنا ہے بے حیائی ہے بے شرمی ہے پیشروں کو اپنا رہے یہ سب گناہ ہے اس کے باوجود بھی اس امت محمدیہ کو عذاب نہیں آ رہا کیوں نہیں آ رہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے یہ دعا کا نتیجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ مدیلے منورہ گئے ہوں گے کچھ لوگ وہاں پر مدینے میں دیکھے ہوں گے ایک مسجد مسجد ایجابا کے نام سے مسجد ایجابا کے نام سے ایجابا کے معنی ہو کہ وہ مسجد جہاں پر اللہ تعالیٰ کی دعا قبول کی گئی تھی وہ مسجد میں اللہ تعالیٰ نے تین دعائیں کی اللہ تعالیٰ دو دعاؤں کو قبول کیا اور ایک دعا کو رد کر دیا تین دعائیں کیا تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ میری امت کو ایک ساتھ ہلاک نہیں کرنا عذاب نہیں دینا آپ دیکھیں گے کچھ جگہ کچھ کھڑیوں میں بارش کی وجہ سے ہلاک ہو گئے جی کچھ کڑوں میں گرمی کی وجہ سے ہلاک ہو گئے پانی میسر نہیں تھا اجتماعی طور پر ختم نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ اتنے گناہ ہونے کے باوجود تکبر ہے فخر ہے انامیت ہے شرک ہے عجیب ہر قسم کے میں پائے جاتے ہیں مگر اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہلاک نہیں کر رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ جا رہی ہے دوسری دعا تعلیم کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اللہ اس امت میں میری امت میں تحت سالی رہا یہ بھی عذاب ہے بہت خطرناک کون سے کون میں آیا تھا عام کے زمانے میں آئے تھے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آئی تھی کہ میری مجموعی طور پر قحط سالی نہ بھیجنا کچھ کچھ جگہ ہو سالی سالی جگہوں جگہوں پر پر کلیوں میں گاؤں میں کس جگہ بارش نہیں برستا ہوگا جس کی وجہ سے لوگ مرتے ہوں گے کیا ہوگا قحط سالی اسی کو بولتے نا بارش کا نہ برسنا قحت سالی کیا ہوگا بارش نہیں برسی تو درخت نہیں اگیں گے پانی نہیں ملیں گا درخت جب اگیں گے نہیں تو غذا کہاں سے کھائیں گے جی آٹومیٹکل انسان جائیں گے سب برباد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تیسری دعا جو اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا وہ دعا تھی کہ میری امت نے اختلاف نہیں ڈالنا اللہ تعالیٰ کینسل کر دیا رد کر دیا آج اسی وجہ سے اتنے فرقے ہیں تو یہ ہے اجتماعی نقصان کہ اللہ تعالیٰ ایک دو کی وجہ سے سب کو ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ جیسا کہ بنو اسرائیل کا میں نے واقعہ سنا اور کوئی کرنے کی وجہ سے مر کو اسی طریقے سے ایک اور میں سنا دوں میں آپ کو کسی ایک کے سبب کسی ایک کے سبب پوری قوم کو اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے بتا دو انشاءاللہ بہت بہترین واقعہ آ رہی ہے بلو اسرائیل کا حضرت موسا علیہ السلام کے دور میں تحت سالی آ بنو اسرائیل میں تحت سالی آ بارش نہیں ہو رہی تھی موسا علیہ السلام کیا کہ پوری بنو اسرائیل کو پکڑے چلو چلو چلو جا کر کے اللہ تعالیٰ سے میدان میں دعا کر لیں گے استفکا کی لے کر کے نکلے حضرت کے موسیٰ علیہ السلام دعا کے لحاظ اٹھائے دعا کی بارش کی دعا کی آواز آئی وہی علیہ السلام کو اے موسا اے موسا یاد رکھ تیری قوم میں ایک ایسا پاپی ہے تیری قوم میں ایک ایسا پاپی ہے جو چالیس سال سے اللہ تعالی کی نافرمانی کرتے آ رہا تم سے نہیں نکال بارش آ جائے گی آٹومیٹیکلی بولے کہ اے اللہ میں کیسے کہ یہاں پر یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں کون ہوگا نا فرمانی کون ہوگا چالیس سال کا پاپی میں کیسے جانوں گا اے اللہ اللہ تعالی نے کہا موسا تو جاننے کی ضرورت نہیں تو صرف آواز لگا آواز پہنچانا ہمارا کام ہے آواز پہنچانا ہمارا کام ہے موس علیہ السلام نے لگائی کہ کون ہے یہاں پر پاپی چالیس سال یا ستر سال میں تھوڑا شک ہے مجھے چالیس سال یا ستر, سال جو ستر سے پاپی ہے گناہ کرتے آ رہا ہے کون ہے اس قوم میں اسی کی وجہ سے بارش نہیں برس رہا ہے لہٰذا یہ جماعت سے نکل کے باہر نکل جائے باہر ہو جائے کان تک پہنچی معلوم ہو گیا جی کون ہے پاپی معلوم ہو گیا پاپی کو اب یہاں پر دل ابڑ رہا ہے ابڑ رہا ہے اتنے لوگوں میں نکلوں گا کتنی حکارت سے دیکھیں گے تھوکیں گے تیرے جیسے پاپی کی وجہ سے پورے ہم سب برباد ہو رہے تھے ہم سب پر مصیبتیں آ رہے تھے مار دیں گے جان سے اب معاملہ ڈائریکٹ توبہ کا معاملہ آ گیا دل ہی دل میں اے اللہ مجھے معاف کر دے دل ہی دل میں اب جو پاپی ہے بابو والے کو معلوم نہیں یہ پاپی ہے تعلق دیکھیے دل کا اللہ حوالہ سے ڈائریکٹ عرصے الہی تک جا رہا تھا اے اللہ مجھے معاف کر دے اب یہ پاپی باہر نکلنا ان کا بارش برس گئی موسا نے کہا اے اللہ نے کہا پاپی وہ نکلا بھی نہیں موسا یہ تیرا کام نہیں اس نے سچی توبہ کر لی کلاس بارش آ گیا تھوڑے سے آن لائن جی آن لائن صرف توبہ کر رہا ہے وہ شخص جو شیز کرتا ہے ابھی بھی موقع ہے قبل اس کے کہ تقرات کا عالم آ جائے قبل اس کے کہ سکرات کا عالم آ جائے مائک آ جائے توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ کے توبہ کا دروازہ بہت بڑا ہوتی ہے بہت وسیح ہے اللہ تعالیٰ دروازہ تو ایک دو کی وجہ سے کچھ لوگوں کی وجہ سے پوری امت کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے اس کا آج کچھ لوگ شرک کر رہے ہیں شرک کر رہے ہیں دلیل و خواب ہو رہے ہیں سب لوگ مسلمان کچھ لوگوں کی حرکتیں ایسے ہیں کچھ لوگوں کے اخلاق یہ ہیں پورے اسلام کو بدنم ہو رہے ہیں کچھ داڑی چھوڑنے والے کچھ داڑی چھوڑے ہوئے جہاد کی باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نقصان اٹھا رہا ہے ہر داڑھی ہونے والا مسلمان ہر داڑی والا مسلمان نقصان اٹھا رہا ہے کچھ حرکتیں ایسے کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے پورے مسلمان بدنام ہو رہے ہیں اسلام بدنام ہو رہا ہے یہی ہے اوچا کہ اگر سب لوگ موحد ہو جائیں سب لوگ توحفیف پر آ جائیں تو کیا ہے کتنی اچھی بڑی بات ہوگی تو لہذا ہم لوگوں کے لیے بھی ایک نصیحت یہ ہے کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمت دی ہے تو ہم مسلمان دوسرے بھائیوں کا خیال کریں سب اللہ کے بندے ہیں سب اللہ کے بندے ہیں سب کا فریضہ بنتا ہے کہ ہم جا کر کے ان کو بتائیں کہ نہیں کل ایسا نہ ہو قیامت کے دن ہمارا دامن پکڑ لیں ہمارا دامن پکڑ کے کہیں کہلا, اس نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا میرا پڑوسی تھا میرے ساتھ تھے. میرے ساتھ اچھے معاملات تھے میرا رشتے دار تھا کبھی اس نے مجھے نہیں روکا کہ نیچے جا کر کے ماتھا نہیں ٹیکا جاتا دوسروں کے سامنے سر نہیں جھکایا جاتا دوسروں کے لیے نظر و نیاز نہیں کیا جاتا دوسروں کے لیے ذوا نہیں کیا جاتا جانور نہیں کیا جاتے نہیں کاٹے جاتے یہ کبھی مجھے جو ہے اس شخص نے نہیں بتایا تو لہذا ضروری ہوتا ہے دعوت کا فریدہ ہر مسلمان پر ضروری نہیں کہ دعوت کے لیے علما ہی ہو اللہ کے رسوس وس نے سرمایا بلی ہو انی والو آیا ہو اگر ایک آیا بھی معلوم ہے ایک نشانی بھی معلوم ہے تو جا کر کے پہنچانا آپ کو معلوم ہے نماز پانچ وقت کی فرض ہے ایک بھائی کو نہیں معلوم تو ضروری ہے آپ پر کہ جا کر کے اس کو سمجھائیں آپ کو معلوم ہے کہ دکات فرض ہے دکات کا کیا طریقہ ہے آپ پر ضروری ہے کہ جا کے دوسرے مسلمان لہذا دو باتیں ذکر کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا پانچ منٹ زائد بھی ہو گیا اس شرک سے کیسے روکا جائے سب سے پہلی چیز انبیاء کے معاملے میں غلو نہیں کرنا انبیاء کے معاملے میں غلو نہیں کرنا کیا ہوتا ہے غلو کرنے سے افراد و تفریح کرنے سے کیا ہوتا ہے نبی کا جو مقام ہے افراد ہو گیا تو اللہ کا مقام دے بیٹھتے ہیں تفریح طالی نبی کا جو مقام ہے ان کو ان کا مقام نہیں ملا جیسا کہ شیری حضرت کرتے ہیں تفرید کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضل تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو وحی دے کر کے بھیجا علی بھائی کے پاس سنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس وہاں لے کر کے جانا جبرائیل نے دھوکہ دے دیا اللہ کے رسول کے پاس نعوذ باللہ تفرید ہے نعوذ باللہ ایسا سب سے گھٹیا فرقہ ہے اس واقع کیا ہے اللہ کے رسول اسلم کو وہاں کہ اللہ کے رسول کے صدقے تفیل سے یہ دنیا بنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقے اللہ کے علیہ وسلم صدقے تفیل سے دعائیں مانتی جا رہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہیں ہوتے تو یہ احسانات ہم بو نہیں ہوتے ہم زندے نہیں ہوتے ہمیں کھانا نہیں ملتا تھا ان کے احسانات ہیں ان کے دعائیں ہیں جتنا شریعت میں ہے جتنا بتایا گیا ہے انسان تھے ہمارے ہمیں جیسے بھوک لگتی تھی بھوک لگتی تھی ہم جیسے سوتے تھے سوتے تھے مگر یہ کہ کچھ چیزیں خصوصیت ہیں جی ان دعا اللہ یو ہا صرف وہی اللہ تبارکال کرتا تھا ان کے پاس یہ ہے افراد بھی نہیں تفریح بھی نہیں جو حق ہے صحیح حق پہنچانا نبیوں کے لیے اور یہود و نسلہ کیسے کیسے یہ مشرق ہوئے اپنے امبیا کو اونچا مقام دے کر کے اصار کو بیٹا بنا دیے اب یہود کہتے ہیں عزر اللہ کے بیٹے ہیں جی وکالت یہود وکالت الفن یہ اللہ کے بیٹے ہیں نظارا کہتے ہیں کہ کے بیٹے اللہ انبیاء کے معاملے میں افراد و تفریح نہیں کرنا سب سے پہلے رسول کو جاننا رسول کا حق کیا ہے جاننا رسول کون کی سیرت کو پڑھنا دوسری چیز قبروں میں قبروں کو جی مضبوط نہیں کرنا مضبوط سمراد کیا ہے قبروں کے پاس قبریں ہیں اس میں لگا دیتے ہیں نام لکھ کر کے خلاف ہے رحمہ اللہ جی اونچی کر دیتے اونچی کر دیتے اللہ کے رسوتے صحابہ کو بھیجیے جو جہاں بھی خبریں اونچے ہیں مار گراؤ مار گراؤ مار گراؤ مار گراؤ, مار گراؤ. قبیوں اونچی ہیں مار گراؤ مار گراؤ قبروں میں جب گلو ہوئے گا آٹومیٹیکلی انسان کی فطرت جو ہے مائل ہوتی ہوئی جائے گی شرک کے دروازے کھلتے ہوئے جائیں گے تو لہذا یہ دو آنا خصوصی طور پر نبی کے تعلق سے گلو افراد و تفریح اور خبروں میں گلو خبروں کو مضبوط کرنا یہ چیزیں جو ہے شرک کی طرف مائن کر دیتی ہیں آخر میں ان باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العلم سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صالحین موحدین مخلصین میں سے بنائیں اور ہمیں شرک جیسے عظیم گناہ سے ہمیں بچا کر کے رکھیں چاہے شرک اکبر ہو شرک اصغر ہو ہر اعتبار سے ہمیں شرک سے بچائیں اور اللہ تعالیٰ تعالیٰ اس کی خاص جنتوں میں خاص درجات میں ہم لوگوں کو بنا دیں جنت الفرد میں کچھ پوچھنا ہے کسی کو جی تعویذ شرجوں میں بتایا تعویز کا پہننا یہ بھی شرک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف لفظ ہے من تمیمتن فقد جس نے لٹکائی چاہے گلے میں ہو ہاتھ میں ہو پیر میں ہو کمر میں ہو جسم کے کسی بھی اضاء میں ہو چاہے کوئی بھی عقیدت رکھے سب سے پہلے عقیدت رکھا تو بڑی بات ہو گئی عقیدت کے بغیر بھی اگر تعویذ بنتا ہے تو یہ شرک ہو گیا اس سے بچنا چاہیے شرکوں میں سے ہے اور جیسا کہ صحابی کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابن مسعود یا ابن اعباس, خالبن, ان کی بیوی ایک مرتبہ تابز باندھی ہوئی تھی ہاتھ میں تو کہا کہ یہ ہاتھ میں کیا ہے کیا پتا نہیں مجھے آنکھوں میں بہت تکلیف ہوتی تھی جی کچھ چبھتا تھا آنکھوں میں کچھ چبھتا تھا تکلیف ہوتی تھی تو میں کسی کے پاس گئی باندھ لی جب سے جو ہے بند ہے معاملہ آنکھیں صحیح ہیں صحیح ساری اللہ کے وہ جو شیطان تھا جو تسلیف دے رہا تھا جب اس کا معاملہ ختم ہو گیا خلاص وہ بھی پار ہو گیا نکال نکالتے ابن مسعود جیسا گھر شرک کرے جی نکال نکالتے اس کو لہذا تاویز کا لٹکانا کہیں بھی ہو کے کسی بھی آگن میں ہو شرک ہے جی نہیں ہونا چاہیے دیکھیے یہ عقیدت سے رکھتے ہیں اکثر لوگ اسی طریقے سے جائے نمازوں میں بھی جائے نماز جو مسلح ہوتا ہے نماز کا اس میں کیا ہوتا ہے خان کعبہ کی تصویر ہوتی ہے یا پھر جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جو گنبد خبرہ ہے اس کو تصور کر کے جائے نماز میں ہوتے ہے اس میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ہم گنبد خبراہ کے سامنے پڑھ رہے ہیں ہم کعب شریف کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں اس عقیدت کے ساتھ شرک ہو گیا اگر بنا عقیدت کے بچ جانا چاہیے شیر کا دروازہ کھل رہا ہے بنا عقیدت کے بھی اگر ہو رہا ہے بچ جانا چاہیے بھائی شیر کا دروازہ کھلے گا مزہ جی اگر نہیں معلوم ہے تو معلوم کر دیں جن لوگوں کو نہیں معلوم ہے تحجد کی نماز جو رقرات بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کا وقت شروع ہوتا ہے عرشاہ کی نماز کے بعد سے افضل وقت ہے رات کا آخری حصہ ساتھ میں پڑھنا چاہیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرما ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی گیارہ رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے کوشش کریں ایسا نہیں کہ صرف دو رکعات پڑھیں ایسا نہیں کہ گیارہ رکعات پڑھنے کی کوشش کریں گیارہ رکعات پڑھنا یہی سنت ہے اس کو پڑھیں اگر وقت نہیں ہے رات میں سو گئے تھے اٹھنے کی امید سے فجر کا وقت آ گیا دو رکعت پڑ گئی ان کوئی حرض نہیں صحت ساتھ نہیں دے رہی ہے دو رکعت لیے چار پڑھ لیے تو افضل ہے بہتر ہے سنت کی پابندی کریں گی رکات پڑے جی تین ساتھ میں رہیں گے ملا کر کے گیارہ اور مطر جو ہے ایک بھی پڑھ سکتے ہیں تین بھی پڑھ سکتے ہیں پانچ بھی سات بھی نو بھی گیارہ بھی وہاں تک اس کا سلسلہ جا سکتا ہے مطر کا جو افضل اکثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو بجا لایا ہے وہ تین رکعت تھوڑا آواز سے جی سب سے پہلے چیز کیوں شرک ہے پہلی بات میں یہ پوچھتا ہوں اور پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل سے دعا مانگنا کس لیے مانگ رہے ہیں سوال یہ یہاں تو یہی ہے نبی کے معاملے میں حلو اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ بداخ ہے کیسے بداخ ہے اگر آقیدت لا رہے ہیں تو شرک ہے حضرت لائے بغیر اگر لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل سے اگر مانگ رہے ہیں بدا ہے کیسے ہے عبادت میں دو شرطیں ہیں جی ایک ہے اخلاص صرف اللہ کے لیے دعا بھی عبادت ہے اللہ تعالی کے لیے دعا کرنا چاہیے دوسری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم کوئی بھی کریں مثال کے طور پر نماز پڑھے ہم اخلاص ہے قبول ہوئے گی رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم کا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے رکعات باندھیں گے پھر رگو کریں گے پھر کریں گے چار اکاط جوہر کی پڑھنا ہے تو چار رکات پڑھنا ہے اگر کوئی نہیں میں زیادہ پڑھوں گا زیادہ ثواب کو مانوں گا پانچ اوقات پڑھوں گا میں ہوئے گی قبول ہوئے گی کیوں رسول کا طریقہ نہیں ہے, ہے کہ نہیں رسول کا طریقہ ہے اس میں نہیں ہے اگر کوئی دو رقاب سنت سنت پڑنا چاہ رہا ہے پہلے جو ہے رکعت رکاب باندھیں گے رکو جائیں گے اٹھیں گے اگر کوئی میں شبور سے شروع کروں گا یہاں سے شروع کروں گا پھر سجدہ کروں گا پھر اٹھوں گا سبور گی نہیں ہوئے تو عبادت میں کیا شرط ہے نبی کا طریقہ ہونا ضروری ہے تو آپ دیکھ لیں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی چلیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سے مانگ رہے ہیں آپ وسلم کو چھوڑیے جو دین سمجھنے والے کون تھے صحابہ تھے کیا سہارا مجھ سے کسی نے مانگی دعا نہیں مانگی صحابہ کے بعد تابے عن میں سے کسی نے مانگی دعا نہیں مانگی تابعین کے تابعین کے بعد کسی نے بھی نہیں مانگی اس دعا کو تو ہم کیوں ایکسٹرا فٹنگ کر رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں بدعت اس کی ایک مثال میں آپ کو یہ دے دوں. نماز کے بعد اجتماعی دعا نماز کے بعد اجتماعی کیا سمجھ کے دعا کر رہے ہیں عبادت ہے ہے کہ نہیں عبادت سمجھ کے دعا کر رہے ہیں ہے کہ کی نہیں کیا اللہ کے رسول رسوسن نے کیا طریقہ کیا سہارا کی تبعیم کیے تب تابعی کیے کوئی نہیں کہ یہی ہو گئی بداخ واضح جی عبادت میں دو شرطیں اگر آ رہی ہیں صحیح ہے دو شرطیں نہیں آئیں گی سارے لوگ کہتے ہیں م. م. <تصفح> <تصفح> <تصفح> نہیں نہیں لو کا لما خلق لما خلقتل خلقت ایسے کچھ موضوع حدیث ہے موضوع ایک حدیث ہوتی ہے بعف ضعیف حدیث میں ایک کیا ہوتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ہیں مگر جو لنک کرنے والے ہیں وہ جھوٹے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے کئی اسباب کے ضعیف ہونے کے موجود کس کو کہتے ہیں کوئی, میں ہوتا؟ جی؟ موجود کوئی, بھی ہی کوئی بھی اللہ کے رسول نے معاملہ جی یہ موضوع ہے کوئی بھی معاملہ نہیں کوئی بھی کہ اللہ کے رسول وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا اللہ کے رسول کے تحفے سے سب سے, سے بنی سو کہتے ہیں موضوع منگڑک بات ہے مردے ان او اور کچھ بھی سواب نہیں کیا ہے جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال پہنچنے کا ثواب پہنچنے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے صدقے جاریا کوئی صدقہ کر رہے وہ زندگی میں کیے یا پھر ان کے مرنے کے بعد ان کے نام سے کچھ سرخا کر رہے ہیں جی وہ سواب پہنچے گا دوسری علم علم یا کوئی وہ علم دنیا میں تھے علم کسی کو پڑھا دیے اب مثال کے طور پر آج ہم نے بیان کیا جی کئی لوگوں کو معلوم ہو گیا کل وہ جا کر کے بیان کر رہے ہیں وہ جا کر کے بیان کر ہمارا انتقال ہو گیا اگر اخلاق ہمارا مقصد رہا جی تو یہ فیلتا ہوا جائے گا پھیلتا میرے مرنے کے بعد بھی مجھے سواب ملتا رہے آپ کسی اور کو پھیلائے آپ مر گئے وہ پھیل رہا ہے پھیل رہا ہے پھیل رہا ہے مرنے کے بعد بھی سواب ملے گا صدقے جاریہ میں کوئی ہے مدرسہ بن دیا مسجد بن دیا مر گیا مسجد میں لوگ نماز پڑھتے آ رہے تا قیامت تا قیامت اس کو ثواب ملتا, ملتا, ملتا رہے گا ملتا رہے گا ملتا رہے گا اور ہو گئی تیسری چیز نیک اولاد دعاڑ کرے ان کے حق میں رب الرحما کما ربانی سکیرہ جس میں آتا ہے ایک مومن بندہ قبر میں ہوگا عالم برزخ میں ہوگا عالم برزخ میں, عالم برزخ میں مومن بندے کو ثواب ملتا رہے گا اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا اے اللہ یہ ثواب کہاں سے آ رہا ہے خام خانجے یہ ثواب آ کہاں سے رہا ہے تو اللہ آگے اللہ تعالیٰ کہے گا یہ تیرے نیک اولاد ہیں جو تیرے لیے دعا کر رہے ہیں رب رحما کمار بیانی سبیرا تو اپنے بچوں کو نیک بنانا یہ دعا سکھا دینا ہمارا معاملہ ایسا ہوتا ہے باپ کی وفات ہو جاتی ہے باپ کی وفات ہو جاتی ہے نماز جنازہ میں کیا دعا کرنی ہے نہیں معلوم بڑی عجیب بات ہے بڑی عجیب بات ہے مولوی کی ضرورت پڑ جاتی ہے اس ٹائم پہ سب سے پہلے کوشش یہ کریں کہ نماز جنازہ کا طریقہ اس کی دعا کو یاد کریں تو بہرحال تو یہ معاملہ ہے ان تین کے علاوہ اور کچھ نہیں اس کے علاوہ حدیثوں میں کچھ خاص آئے ہیں جیسے حج ہے حج کر سکتے ہیں عمرہ کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے نظر کا روزہ ہے نظر مانے تھے کہ اگر یہ کام ہو گئے اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے میں ہم جو ہے دس روزے رکھیں گے روزے رکھنے سے پہلے انتقال ہو گیا تو وارثین جو ہے ان کے روزے مکمل کریں فرض روزے تھے رمضان میں فرض روزے تھے بیمار ہو گئی طبیعت خراب ہو گئی رمضان کے بعد رکھنا ان پر ضروری تھا جی رمضان اس کے بعد ہی جو ہے وفات ہو گئی تو فرض روزے بھی جو ہے ان کی طرف سے کی طرف سے ادا کریں گے وہ فرض ثابت ہو جائے گا نہیں ہے नहीं नहीं नहीं साबित नहीं है अमल अमल साबित नहीं है क्योंकि हदीस में नहीं आया है कुरान पढ़ करके बख्श कर कहाँ से साबित है कहाँ से बख्शा जाता है जी अल्लाह के रसूस फरमाए ये सिर्फ तीन के अलावा और कुछ नहीं पहुंचेगा ये तीन के अलावा और कुछ नहीं पहुंचेगा तो भला कहा से पहुंचेगा हम क्यों फिट कर रहे हैं अगर ऐसा मामला होता चलिए मान लिया अगर ऐसा मामला होता صحابہ نے کسی نے کیا پڑھ پڑھ کے بخشا حضرت نہیں پڑھ کے بخشی فاطمہ اللہ کے رسول حسن کے لیے پڑھ کے بخشی حسن و حسین نانا کے لیے پڑھ کے بخشے نہیں بخشے وہ کام جو دین میں نہیں ہے شریعت میں نہیں ہے شریعت نے جسے صاف روک دیا ہے تو بھلا ہم کیوں کرے بھائی مس وقت ہو رہے ہیں چلو بس اسی کو مطلب السلام علیکم بند دعا ایک سال بہت مشکل سے آ رہا ہے وہ ایسا ہے کہ ایک مہینہ کے نوٹر امل <سؤال> برباد نہیں ہو گیا بولے برباد نہیں غلط بات ہے نا غلط بات ہے نا غلط بات ہے پہلے آپ کو پرہیز کے لیے کہا گیا ہے تو پرہیز کرنا ہے اگر انسان کی طرف ہے چاہتے ہوتی کچھ حالے کے لیے خوب چیز ہے اور ایسی کوئی لوگوں کی بڑی بڑھائی لوگوں کی ہے